قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير اے پیغمبر اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کرتی جاتی ہے اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے یقینا اللہ سب کچھ سننے دیکھنے والا ہے اللہ دین کم ہوں ان امہاتهم الا اللائی ولدنہم و انہم لیقولون منکرن من القول وزورا و ان اللہ لعفور غفور تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کے اس عمل سے وہ بیویاں ان کی نہیں ہو جاتی ان کی تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جن دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں جو بہت بری ہے اور جھوٹ ہے اور اللہ بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے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 اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زیار کرتے ہیں پھر انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس سے رجوع کرتے ہیں تو ان کے ذمہ ایک غلام آزاد کرنا ہے قبل اس کے کہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ یہ ہے وہ بات جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے ملدی متتائم مسکین وتیل فیرین پھر جس شخص کو غلام میسر نہ ہو اس کے ذمے دو متواتر مہینوں کے روزے ہیں قبل اس کے کہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں پھر جس کو اس کی بھی استطاعت نہ ہو اس کے ذمے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یہ اس لیے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردنا کا ذاپ ہے ان الدین اللہ و رسول ہوں کبھی تبی تلین می قبل و قد اللہ تم بینتی ندی یقین رکھو کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ایسے ہی ذلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے تھے اور ہم نے کھلی کھلی آیتیں نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے ایسا عذاب ہے جو خوار کر کے رکھ دے گا احصاہ اللہ واللہ کل شیئ شہید اس دن جب اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا پھر انہیں بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا اللہ نے اسے گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے اور یہ اسے بھول گئے ہیں اور اللہ ہر چیز کا گواہ ہے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 کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اسے جانتا ہے کبھی تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا وہ نہ ہو اور نہ پانچ آدمیوں کی کوئی سرگوشی ایسی ہوتی ہے جس میں چھٹا وہ نہ ہو اور چاہے سرگوشی کرنے والے اس سے کم ہو یا زیادہ وہ جہاں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے پھر وہ قیامت کے دن انہیں بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے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 کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے منع کر دیا گیا تھا پھر بھی وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی سرگوشیاں کرتے ہیں جو گنا زیادتی اور رسول کی نافرمانی پر مشتمل ہوتی ہیں اور اے پیغمبر جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں ایسے طریقے سے سلام کرتے ہیں جس سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں کیا اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دے دیتا جہنم ہی ان کی خبر لینے کے لیے کافی ہے وہ اسی میں جا پہنچیں گے اور وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے نو جئی تم فلن جل اسکو اللہ اے ایمان والو جب تم آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشی کرو تو ایسی سرگوشی نہ کرو جو گنا زیادتی اور رسول کی نافرمانی پر مشتمل ہو ہاں ایسی سرگوشی کرو جو نیک کاموں اور تقوے پر مشتمل ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب کو جمع کر کے لے جایا جائے گا جو ایسی سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کرے اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے یا ایوہا الذین آمنون اذا قیل لکم تفسحوا في المجالس ففسحوا يفسح اللہ لکم خبی اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کرو تو گنجائش پیدا کر دیا کرو اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے اللہ ان کو درجوں میں بلند کرے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے امان والو جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہو تو اپنی اس تنہائی کی بات سے پہلے کچھ صدقہ کر دیا کرو یہ طریقہ تمہارے حق میں بہتر اور زیادہ ستھرا طریقہ ہے ہاں اگر تمہارے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے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 اس بات سے ڈر گئے کہ اپنی تنہائی کی بات سے پہلے صدقات دیا کرو اب جب کہ تم ایسا نہیں کر سکے اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو تم نماز قائم کرتے رہو اور زکوۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے ألم تر الذين کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسے لوگوں کو دوست بنایا ہوا ہے جن پر اللہ کا غضب ہے یہ نہ تو تمہارے ہیں اور نہ ان کے اور یہ جانتے بوجھتے جھوٹی باتوں پر قسمیں کھا جاتے ہیں اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے حقیقت یہ ہے کہ بہت برے ہیں وہ کام جو یہ کرتے رہے ہیں تخذوا فصدوا عن اللہ فلهم عذاب انہوں نے اپنے قسموں کو ایک ڈھال بنا لیا ہے پھر وہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے رہے ہیں اس لیے ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو ذلیل کر کے رکھ دے گا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا اولائک اصحاب النار ہم فيها خالدون ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے یہ دوزخ والے لوگ ہیں یہ ہمیشہ ی میں رہیں گے یوں میں باس ہوں اللہ ہوں جمع فلفون فون سب ان ہوں مارا شعی جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا تو اس کے سامنے بھی یہ اسی طرح قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھاتے ہیں اور یہ سمجھیں گے کہ انہیں کوئی سہارا مل گیا ہے یاد رکھو یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں استحوذ علیہم کا شی ہوں خواص ان پر شیطان نے پوری طرح قبضہ جما کر انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے یہ شیطان کا گروہ ہے یاد رکھو شیطان کا گروہ ہی نام ہونے والا ہے بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگوں میں شامل ہیں كتب اللہ, ان انا ان اللہ, قوی اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب آئیں گے یقین رکھو کہ اللہ بڑی قوت والا بڑے اقتدار والا ہے لو کل مین بل مل خیر منہ سو کن و نو اب اہم اوں أَوْ ن او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وایدهم بروح منه ویدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فيها رضی الله عنهم ورضو عنه حزب الله ألا إن حزب الله هم جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کو تم ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ ان سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے اور اپنی روح سے ان کی مدد کی ہے اور انہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں یہ اللہ کا گروہ ہے یاد رکھو کہ اللہ کا گروہی ہی فلاح پانے والا ہے